آیت سے جب بات شروع رہی ہے وہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدتا من لسانی یفقه قولی اللہم آلہم نا رشدانا من شرور انفسنا علّہ انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما وزد وزدنا علما علّہ على سید محمد نا محمد وبارک وسلم ابنتمیہ علی الرّمہ کا مقدمہ ہم نے دیکھا اور یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس تصنیف کی وجہ تعلیف کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ابن تیمیہ علیہ الرّّمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی بھی بیان کیے اور پھر اس حوالے سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے جس کے اعتبار سے ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مروی ہے اور کیا مروی نہیں ہے اور وہ قول یہ تھا کہ تفسیر چار طریقوں پر ہوتی ہے ایک طریقہ وہ ہے کہ جو عرب اپنے کلام سے جانتے ہیں ایک طریقہ وہ ہے کہ جس کی جہالت کا کسی کو عذر نہیں ہے وہ متواترات ہیں وہ معلوم من الدینی بال ضرورہ ہے ایک تفصیر فرماتے ہیں سیدیہ عبداللہ ابن عباس کے جس کو صرف علماء جانتے ہیں وہ استمباتی ہے وہ اشتہادی ہے ٹھیک ہے اور ایک تفصیر وہ ہے جس کو خدا کے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ کیا ہے وہ متشابہات ہیں وہ اللہ سبحانہ و کی ذات و صفات کی کیفیات کا علم ہے بات واضح ہے تو لہذا دو چیزیں جس کو سب جانتے ہیں وہ اللہ کے نبی سے بھی تواتر کے ساتھ بھر بھی ہے بات واضح کے جس پر دین کا دار و مدار ہے جو محکمات ہیں جو ام الکتاب ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسی ایسی شے کو بیان کے بغیر نہیں چھوڑا کہ جس پر نجات کا دار و مدار جن چیزوں پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے وہ اجتہادی ہیں وہ فرعی ہیں وہ چھوڑ دی امت کے لیے اجتہاد کرو طور و فکر سے کام دو اور اس میں اختلاف بھی ہو جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ٹھیک ہے تو تفسیرن یا العلماء بعد واضح اور یہاں بھی حضرت عبداللہ اب نے گویا فرق جس کو ہم کہتے ہیں فرق مراتب پیش نظر رکھ رہے ہیں یعنی ایک تفسیر وہ ہے جس کو عام جانتے ہیں ٹھیک ہے لاضو احدن بھی جہازی ایک تفسیر وہ ہے جس کو عوام نہیں جانتے بلکہ کیا کہا یا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ بھی کیونکہ یہ قول صحیح صنعت سے ثابت ہے عبداللہ ابن عباس سے صحابہ کے زمانے ہی سے یہ تقسیم ہے کہ قرآن مجید یقینا اللہ نے سب کے لیے نازل کیا ہے لیکن اس سے استمبا اور اشتہار سب کا کام نہیں ہے اس کے لیے علم درکار ہے تو یہ تقسیم علماء اور عوام کی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے ہی سے ہے بات واضح کریں. یہاں تک کہ صحابہ میں بھی کچھ فقہا صحابہ شمار ہوتے تھے اور کچھ فقہا نہیں ہوتے تھے تو جو غیر فقہا تھے وہ فتحہ میں فقہا صحابہ سے رجوع کرتے تھے پاتواز کے لیے اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں نا یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو سمجھ لیجئے گا یعنی جو تفاسیر میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہ اختلاف کس قسم کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اختلاف کی دو انواع ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں اختلاف تنوع اور ایک کو ہم کہتے ہیں اختلاف تضاد اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اختلاف تنوع کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں جو مفسرین کے درمیان اختلاف واقع ہوتا ہے جو تنوع کے بعد میں سے ہے اس کی اقسام کیا ہے ٹھیک ہے تو اب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الخلاف و بین صلفی فی تفسیری قلیل ٹھیک ہے صلف میں تفسیر کے بعد میں اختلاف قلیل ہے وہ خلاف و حم فل احکامی اٹ من خلاف ام فط تفسیری اور ان کے ہاں جو فقہی احکام میں اختلاف ہے وہ تفسیری اختلاف سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ بات اہم ہے اور یہاں سے خود گوی ابن تعمیر علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ میں فقی اختلاف ہے بہت واضح کہ تو لہذا جو جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے فقی اختلاف رفع ہو جاتا ہے وہ دعویٰ باطل ہے وہ دعویٰ کیوں باطل ہے اس لیے کہ صحابہ سے بڑھ کر متمسکین بالکتابی و سننا کوئی نہیں ہو سکتا یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صحابہ سے بڑھ کر قرآن و سنت کا پیروکار ہوں تو جب صحابہ قرآن و سنت کے پیروکار ہیں اور ان کے درمیان فقی احکام سے کیا مراد ہے حکم شرح فکی فقی احکامات میں اختلاف ثابت ہے اور کثرت سے ثابت ہے یہاں تک کہ امن بھی یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی تفسیر میں کم ہے فکر میں زیادہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو علماء میں یا مشتحدین امت میں فقی اختلاف وارد ہوا ہے یہ فقی اختلاف ترک کتاب و سنت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت میں وارد شدہ اجتہادی احکام کی تعبیر اور انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے بس بات واضح ہے کہ نہیں یہاں تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے میں امام مالک تاریخ کتاب و سنت ہے نعوذ باللہ یا امام ابو حنیفہ تاریخ کتاب و سنت ہے بلکہ یہ اختلاف فطری ہے صحابہ کے درمیان بات واضح ہے لیکن اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ فقہی احکام کا نہیں ہے بلکہ تفسیری احکام کا ہے اختلاف کا ہے تو کیا کہتے ہیں یصح قن من کہہ رہے ہیں جو خلاف صحابہ سے تفسیر میں صحیح صنعت سے ثابت ہے اس کا اغلب کیا ہے سمجھا رہی کہ نہیں و غالب ما یسف قان الخلا فی یرخلاً کہہ رہے صحابہ سے جو تفسیری اختلاف مروی ہے اس کی اکثریت اختلاف تنوع پر مبنی ہے نہ کہ اختلاف تضا پر صنفان اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف تنوع دو قسم کا ہے اگرچہ ہم دیکھیں گے کہ دو سے زیادہ اقسام بیان کریں گے آگے لیکن گویا بنیادی طور پہ دو ہیں اور کچھ سب ٹائٹلز ہیں کچھ فرعی تقسیمات ہیں اور یہ اہم بات ہے اور یعنی قاعدہ بالکل سمپل سا ہے لیکن آپ اگر تفسیر بال پڑھیں گے تو یقیناً فائدہ دے گا اور اس اعتبار سے اس نظر سے دیکھیں گے تو شاید آپ اقوال کو جمع کر سکیں کہ یہ اقوال جو ہیں وہ متضاد نہیں ہے بلکہ متنوع ہیں بعد واضح ہو یہ کہیں تو اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی تفسیر میں صحابہ اور صلف کے درمیان اختلاف کم ہے اور جو اختلاف ثابت ہے اس کی اکثریت یہ نہیں کہہ رہے ہیں سب کا سب اس کی اکثریت اختلاف تنوع پر مبنی ہے اور اختلاف تضاد کم ہے اختلاف تنوع کیا ہوتا ہے یعنی یہاں انہوں نے اس کی تعریف بیان نہیں کی کیونکہ وہ فہم سب کو حاصل ہے اختلاف تنوع اور تضاد میں کیا فرق ہے میں ایک ہی ای چیز کی جہر دیا. ہاں ٹھیک وہ, وہ دیا. صحیح اور ابتدا میں کیا ہے ہاں یعنی اس کو بالکل سمپل طریقے سے اور بیان کیا جائے تو ہم کہیں گے اختلاف تنوع میں ایک قول کو ماننا دوسرے کال کی نفی نہیں ہوئی اس کو بھی مانگی اس کی نفی نہیں ہوئی لیکن آپ نے یہ قول لے لیا اس نے وہ لے لیا دونوں متنوع ہیں متضاد اختلاف وہ, وہ ہے جس کو آپ کنٹراڈکٹری کہیں گے کہ جس میں ایک قول کو ماننے سے دوسرے قول کی نفی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اختلاف تضاد کا اگرچہ یہ بھی وارد ہے کہہ رہے ہیں غالب نہیں ہے یہ یہ نہ کوئی سمجھے اس عبارت سے کہ سلف میں تفسیری اختلاف تضاد کا نہیں ہو سکتا ہے یعنی معنوی اختلاف بھی ہے لیکن اکثر جگہوں پہ لفظی ہے اسی کو ہم لفظی اور معنوی بھی کہتے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی تفصیر اختلاف تنوع کو ہم کیا کہیں گے اختلاف لفظی سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور اختلاف تضاد کو ہم کیا کہیں گے معنوی یعنی جس اختلاف سے معنے میں بنیادی فرق واقع ہو جاتا ہے اور لفظی کیا ہے آپ نے ایک طریقے سے بیان کیا دوسرے نے دوسرے طریقے سے بیان کر دیا بعد واضح ہو رہی ہے کہ اب اس کی پہلی قسم پہلی قسم کس کی بیان کرنے جا رہے ہیں اختلاف تنوع جو سلف کی تفسیر میں وارد ہوا اس کی پہلی قسم کیا ہے, ٹھیک ہے کیا؟ مع اتحاد المسمى بمنزلت الاسماء المتکافئة التي بين المترادفت والمتباللہ ٹھیک یہاں سمجھنے الفاظ کی انہوں نے نا تین قسمیں بیان کی ہیں ایک الفاظ ہوتے ہیں مترادف ٹھیک جس میں کیا ہوتا ہے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مسمى کیا ہے ایک ہوتا ہے وہ الفاظ مترادف ہیں ہے نہیں؟ الفاظ زیادہ ہیں مسمى ایک ہے الفاظ متبائینہ کیا ہوتے ہیں الفاظ بہت سے ہوتے ہیں اور مسمہ بھی بہت سے ہوتے ہیں یعنی آپ کہیں گلاس قلم کتاب یہ سب الگ الفاظ ہیں ان کے مسمّہ ایک ہے یا الگ ہیں ان کے مسمہ بھی الگ ہیں تیسری قسم بتا رہے ہیں کہ مترادفہ اور متبائینہ کے درمیان ہے کہ جس میں مسمہ ایک ہوتا ہے الفاظ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہر لفظ مسمہ کی اس صفت اور اس جہد کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی طرف دوسرا لفظ نہیں کرتا ٹھیک ہے یعنی مسمہ میں بہت سی جہتیں ہو سکتی ہیں نا مسمہ تو ایک ہے ابھی مثال دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی سیف سیف ہے نا تلوار اس کا ایک نام ہے محنت ایک نام ہے سارم بات واضح ہے اچھا سارم بھی سیف ہے محنت بھی سیف ہے ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے نا لیکن کیا سارم اور محنت بالکل ایک ہی معنی رکھتے ہیں یا دونوں کے مسمہ ایک ہیں اگرچہ صفات مختلف مختلف یعنی محنت اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستان میں بنی ہو اصف المحنت کیا ہے جو ہند میں بنی ہے وہ بھی تلوار اور سارے تلوار کو کہتے ہیں کہ جو بہت تیز ہو سارم المسل عراشاتم الرسول ٹھیک ہے تو دونوں کا مسمہ الگ الگ ہے یا ایک ہے ایک ہے دونوں کا مسمہ ایک ہے لیکن ہر لفظ ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا اس مسمے میں جس کی طرف دوسرا لفظ اشارہ نہیں کر رہا ان کو سی قسم کہتے ہیں الفاظ کی الفاظ المتکافیہ سمجھا رہیے گی نہیں بین المترادفت والمتبائینہ یہ مترادفہ اور متبائینہ کے درمیان کیوں ہیں مترادف میں بالکل وہی لفظ ہوتا ہے اس میں کوئی نئی جہد بھی نہیں ہوتی جیسے مثال دی جاتی ہے اسد ہے اور لائث ہے ٹھیک ہے یعنی اسد بھی شیر ہے لائث بھی شیر ہے زرغام بھی شیر ہے زرغم بھی شیر ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں یہ متر لغت میں مترادف ہوتا نہیں ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے لیکن عموماً یہ الفاظ مترادف کے طور پر لیے جاتے ہیں بات بات ہے لیکن سارم اور محنت اس طرح کے مترادف نہیں ہیں کیونکہ سارم ایک اور صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور محنت ایک اور صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یہ اس اعتبار سے مترادف نہیں ہے کہ ان میں صفات مختلف ہیں لیکن یہ اس اعتبار سے متبائینہ بھی نہیں ہے کہ ان کے مسمت ایک ہے متبینہ میں مسمت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا ان کہاں رکھا ہے دونوں کے درمیان بین المتفا تھی و المتباعین وہادی السما المت <الْمتقافیہ> اب اختلاف کیا ہوا ہم دوبارہ پڑھیں گے تاکہ واضح ہو جائیں لیکن سمجھا کر اختلاف یہ ہوا کہ دو مفصر آتے ہیں پرانی مجید میں بارد ایک لفظ کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ایک ایک بات کہتا ہے دوسرا دوسری بات کہتا ہے کہہ رہے دونوں کا مسمہ اگر غور کرو تو ایک ہی ہوتا ہے بس مسمہ میں مختلف صفات اور جہات کی طرف اشار ہوتا ہے اتنی صفات ہوتی ہیں آپ اقداز کے نہیں اس کی مثال ابھی آگے دیں گے قرآن مجید سے لیکن یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یعنی اختلاف تنوع کی پہلی قسم ہے الفاظ متقافیہ یعنی اگر آپ اس کو اختصار سے لکھنا چاہیں یا ہاں بالکل انڈر لائن کرنا چاہیں تو کیا ہے الفاظ اختلاف طلبع کی پہلی قسم الفاظ متقافیہ الفاظ متقافیہ کون سے ہوتے ہیں کہ جن میں مسمہ ایک ہو لیکن الفاظ اس مسمہ کی مختلف جہات یا صفات کی طرف اشارہ کر رہے ہو مگر اتحاد مسما میں اتحاد ہونا ضروری ہے بات واضح؟ تو اب اس کو جب آپ اپلائی کریں گے عبارت پڑھے واحد منہما منہما سے مراد ہے مِن یعنی دو مفسر ہیں. دونوں میں سے ہر ایک تعبیر بیان کر... اپنی مراد کو عبارت میں بیان کرتا ہے بے عبارت غیر عبارت صاحبہ اس عبارت کے ذریعے جو دوسرے مفسر کی عبارت نہیں ہے ایک نئی عبارت لے کر ا ہے تدن علی معن فی المسمى غیر المعن الاخر اور وہ عبارت مصم میں ایک ایسے معنی کی طرف دلالت کرتی ہے جس کی طرف دوسری عبارت دلالت نہیں کر رہی ہوتی ٹھیک ہے بمع اتحاد المسمى میں اتحاد کے ساتھ سمجھا نہیں کہ یہاں مانا سے کیا مناتا ہے صفت یعنی وہ عبارت جو ایک مفسر کی ہے مفسر کی اس کا مسمہ بھی وہی ہے دوسرے مفسر کی عبارت کا مسمہ بھی وہی ہے لیکن پہلے مفسر کی عبارت اس مسمہ میں ایک معنی کی طرف اشارہ کر رہی ہے دوسرے مفصر کی عبارت اسی مسمہ میں دوسرے معنی کی طرف اشارہ کر رہی ہے بات واضح ہو گئی کہ نہیں سمپل سی بات ہے پہنچنا وہی ہے ہاں بالکل ایک موٹر وے اور ایک جی ٹی روڈ یہ ہو سکتا ہے اسلام آبادی یعنی منزل ایک ہی ہے لیکن رستے فرق یہاں رستہ بس مجازی طور پہ آپ کہہ دیں باقی یہ کہ یہاں رستہ نہیں ہے بلکہ اسی مسمہ کی طرف اسی کے اندر پائی جانے والی صفت کی طرف ٹھیک ہے لیکن ایک مسمہ میں ایک سے زیادہ صفات ہونے کا مسئلہ تو نہیں ہے مثال کے طور پہ جب ہم بولتے ہیں ابھی مثال بھی دیں گے الرحیم اور ہم کہتے ہیں القدیر پھر ہم کہتے ہیں العالم پھر ہم کہتے ہیں الرزاق پھر ہم کہتے ہیں المدر یہ الفاظ کون سے ہیں مترادف ہیں مترادف تو نہیں ہے متباعین ہے متباعین تو, تو پھر ایک زیادہ خدا ہو جائیں گے نوز بلّہ پھر کیا ہوئے کون سے الفاظ متکافیہ سب کا مصمہ ایک ہے لیکن علیم کے اندر ایک صفت کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف اشارہ قدیر کے اندر نہیں ہے قدیر کے اندر ایک نئی صفت کی طرف اشارہ ہے سمجھا لیے کہ نہیں تو اللہ سبحانہ و کے اسماء اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء وہ سب کے سب کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں الفاظ المتقافیہ المحمد احمد حاشر ماخی عاطب یہ سب کیا ہیں اسماء ہیں نا ان سب کا مسمہ ایک ہے لیکن صفات فرق فرق ہے ان کو زیادہ اور اس سے بتانا چاہیں تو مسمہ کے صفاتی نام سمجھ آئے کہ یعنی ایک مسمّہ کے مختلف صفات یہ سب کیا ہے الفاظ المتقافیہ ہاں تقافوں تکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے مقابل ہو لیکن اسی جیسی ہو ٹھیک ہے تو ال الفاظ المتقافیہ کا مطلب بالکل ایک جیسے الفاظ ہے اپنی اس ہے یہ ویسے آپ کو نہیں ملے گی یعنی کہ الفاظ المتقافیہ کوئی ہوتے ہیں بلکہ وہ کہیں گے یہ الفاظ المترادفہ ہیں لیکن ان الفاظ المترادفہ میں بس صفات کا اختلاف ہے یوں بتائیں گے لیکن یہ تقافوں کا مطلب وہ ہے اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ سارے اسماء مصمہ پر دلالت کرنے میں ایک جیسے ہیں ایک دوسرے کے کف ہیں بات واضح ہے لیکن صفات کے اعتبار سے فرق ہے بس ٹھیک ہے اب یہ بات واضح ہو گئی نا بمنزلت الاسماء السما المت متکافِ بین المترفتی والمتبہ نہیں کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی نہیں ہو تو بتا دیں ڈاکٹر شفیق صاحب کے علاوہ جی بالکل نہیں اگر آپ نے میری بات سمجھ نہیں تو کیسے پتا چلا کہ میں ٹھیک ہوں سکتا میں سے ہی بول رہا ہوں یہ جو بات آپ کے دل کو لگے وہ حق ہوتی ہے اپنے پڑھنے کی بات نہیں کر رہا یعنی آپ دیکھیں نا آپ نے تو اپنے دل کو جو ہے وہ حق اور کا معیار بنا دیا وہ میرے دل کو پڑھ لی تو حق ہی ہوگی اور وہ تو میں جان رہا ہوں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر شفیق صاحب کے علاوہ کسی کو سمجھنا یہ تو بتا دیں ٹھیک کسی کو سمجھنا ہے یہ تو بتا دے بات ہے نا یعنی الفاظ وہ اختلاف تنوع کی پہلی قسم کیا ہے الفاظ متقافیہ الفاظ متقافیہ کا کیا مطلب ہے دو مفسر آتے ہیں قرآن کا ایک لفظ بیان کرتے ہیں دونوں مختلف عبارات کے ساتھ اس لفظ کی تفسیر کر رہے ہیں لیکن دونوں عبارات کا مسمہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن دونوں عبارات میں کوئی الگ الگ معنی اور سب ہوتے ہیں اتنی ہے یہی ہے نا اور تو کچھ بھی نہیں ہے سمپل سفات ہے باقی مثالیں آئیں گی تو آپ سمجھ لیں جی جی کس کو بیان کریں اللہ کا منشا وہ, وہ مسمہ ہے نا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کوئی شخص آ کر اسی مسمہ کی ایک جہت کھول دے دوسرا دوسری جہت کھول دے اس سے کوئی اختلاف تو وارد نہیں ہو رہا آپ کہیں گے نا منشا والی بات اللہ کا منشا کیا ہے وہ وہاں ہوتا ہے جب اختلاف تضاد ہو ٹھیک ہے وہاں آپ پوچھیں گے کہ ایک نے یہ کہا ایک نے یہ کہا دونوں میں سے اللہ کا منشا کیا ہے ٹھیک ہے اختلاف تنوع میں تو سارے منشا کیونکہ وہ اختلاف ہے ہی نہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں منشا کا سوال کہاں پیدا ہوگا اختلاف تضاد میں وہاں ہم لازماً یہ کہیں گے کہ اللہ کا منشا تو ان میں سے ایک ہے ٹھیک ہے اور ایک مفسر یا فقی یا مشتحک کوشش کر کے اشتہاد کر کے ایک رائے تک پہنچا ہے دوسرا دوسری رائے تک پہنچا ہے دونوں میں سے سائب کون ہے ایک ہے اور دوسرے نے غلط غلطی کر دی ہے مشتہد میں سے ایک مفتی ہوتا ہے ایک کون ہوتا ہے مصیب ہوتا ہے تو وہاں ہم یہ سوال وہ بات کہاں آئے گی اختلاف تضاد میں جہاں آ کے مثال کے طور پہ ایک مفسر کہہ رہا ہے کہ قروع سے مراد یہ اس کو یاد کر لیں ایک حیض کہہ رہا ہے اب ہم کہیں گے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں کی مراد قروع سے حیض بھی اور طور بھی ہے کیونکہ حیض اور طور ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے اور اس سے احکام میں فرق واقع ہوا میں نے بتایا دیکھتے ہو فرق واقف ہوگا اب اللہ کی منشا یقیناً ایک ہے اگرچہ اہل سنت میں ایک چھوٹا سا گروہ ایسا رہا ہے جن کو کہتے ہیں مصبا ٹھیک ہے وہ کسی بھی اصول فقہ کی کتاب میں آپ پڑھیں گے وہ مصبا حضرات یہ کہتے ہیں کہ سب حق پر ہوتے ہیں یعنی دونوں مشتحد حق پر ہونے سے مراد کوئی ان میں سے غلطی پر نہیں ہوتا اللہ کا حکم کون سا کر کہتے ہیں اللہ کا حکم اس مشتحد کے حق میں وہ ہے جس رائے تک اس کے نے اسے اشتہار سمجھا لیے کہ اور دوسرے مشتحد کے حق میں اللہ کا حکم وہ ہے جس رائے تک وہ مشتحک پہنچا تو دونوں کے بارے میں اللہ کا حکم الگ الگ ہے جو اس کا مج... یہ مصبا ایک گرو ہے مصبا کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں سب ثواب پہ ہیں یہ بھی ثواب پہ ہیں, وہ بھی ثواب پہ ہیں لیکن این سنت کی اکثریت نے کچھ صحیح درائم کی روشنی میں جیسے اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتہد الحاکم فصب فلاح و اجوان و ادا اخقا فلاح اجر الواح تو قطع تعالیٰ کہ وہ مشتحق جو ہے وہ اجتہاد کر کے خطا پر بھی چلا جاتا ہے تو مصوبہ کہتے ہیں خطہ کچھ نہیں ہوتی ہاں لیکن بعض نے کہا کہ مصوبہ ایک معنی کے اعتبار سے درست ہے وہ کیا معنی ہے مصوبہ اس معنی اس کے اعتبار سے کہ یہ خطا معف ہے اور اس پر انہیں اجر مل رہا ہے فلاح اجر اس اعتبار سے وہ بھی درست جگہ پہ کھڑے یعنی وہ دین میں کسی غلطی پہ اس اعتبار سے نہیں کھڑے گار باز ہے, نا وہ, ہے. تو, اس حد تک تو سب اہل سنت قائم ہے کہ وہ خطا پر ہوتے ہوئے بھی اجربہ ہے دل مجھ تہلی ایک روایت میں الخاص یہ ہے نیت میری جتنی مرضی درست ہو اور میں اشتہار کرنے بیٹھ جاؤں اور میں غلطی پر پہنچوں تو مجھے ماری پڑے گی سمجھا رہی ہیں وہ اس لیے کہ میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے صرف اخلاص نہیں چاہیے ہوتا دوسری شاید کیا چاہیے اہلیت تو اہلیت اور اخلاص جمع ہوں گئے ایسے یہ بات آپ کی درست ہے کہ آج کل کے زمانے میں نا اخلاص کو سب کچھ سمجھا گیا حالانکہ اخلاص عمل کو درست کرنے کے لیے شرط ہے لیکن محض یہی شرط نہیں ہے اخلاص کے ساتھ کوئی شخص نسرانی بھی ہو سکتا ہے اخلاص کے ساتھ خارجی بھی ہوا کرتے تھے اخلاص ہی کے ساتھ شیعہ بھی ہوتے ہیں بہت اخلاص کے ساتھ صحابہ کو گالی لیتے ہیں یعنی اپنے خیال میں وہ بالکل ہب پر ہیں اور مخلص ہیں اور وہ دین سمجھ کے یہ سارا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اخلاص پر وہ نہ انسان کو عذر نہیں دیتا یہ بات ذہن میں رکھیے گا بس ٹھیک ہے اگر وہ مشتہد نہیں ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا اس نے اصول دین میں انحراف کیا ہے تو اصول دین میں انحراف کرنے والے مشتہد کو بھی معذور قرار نہیں دیا گیا تھا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کام کی بات ہے جو معلوم ہونی چاہیے یہ جب ہم کہتے ہیں نا مجتہد معذور ہوتا ہے وہ کون سا مشتحد ہے فل فرو مشتحد فل اصول معذور نہیں ہے مثال کے طور پہ کون مستحد فی اصول ہے جتنے بھی بدعتی گروہ ہیں وہ مشتحد فل اصول ہے یہاں تک کہ جو باطل عدیان ہے وہ بھی کیا ہے مشتداد <سؤال> کر کے اپنے خیال میں تصنیص کو حق سمجھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم کہیں کہتے ہیں یہاں اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ ازر نہیں دیا کہ میں چونکہ پہنچ گیا ہوں اس رائے پر بس مجھے یہی سمجھ آیا اگرچہ یہ آج کل بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جو شخص اگر حق سمجھتے ہوئے, پوری نداری کے ساتھ کسی دین پر ہے تو اس سے پھر اجر ملے گا اور وہ اللہ کے ہاں معذور ہو جائے گا حالانکہ تمام اہل سنت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں تک کہ متضلہ اور شیعوں کے ساتھ بھی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کا کہ اجتہار فی اصول میں اصول میں خطا معف نہیں ہوتی اب اس میں آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے جو واحد ہو گیا اس کو قبول کرنا ہے وہاں اشتہار کوئی نہیں ہے توحید کے معنی میں کوئی شخص استہار کر کے بتائے کہ تو ایک صاحب نے بتایا ضروری نہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہو کہ شخصی خدا کو مانا جائے ایک شخص ہے خدا ہے توحید کا مطلب قوت ہے اور اس طرح ہے اور بس اچھے کام کیے جائیں گے توحید کا اشتہار کے معاملے میں توحید صحیح جہالت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر حق بات نہیں پہنچی اگر حق بات پہنچ گئی اور ان کا اشتہار حق بات کے خلاف ہے اب ہم سمجھیں اصل مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے یعنی محلہ نزا کیا ہے حق بات پہنچیے ان کا اشتہاد کہتا ہے کہ یہ حق بات خطا ہے سمجھا لیے کہ یعنی ان کا اشتہاد بتا رہا ہے کہ رسول اللہ نبی نہیں ہے تو کیا ان کا یہ اشتہاد کہ رسول اللہ نبی نہیں ہے اس میں انہیں عذر دے دیا جائے گا ٹھیک ہے کہتے ہیں اصول میں نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھی ہے ہاں تو پڑھتے ہیں سارے اہل اسلام کے لیے تفصیر میں پرانی تفصیر میں یا جدید تفصیر میں ہاں دیکھیں ویسے تو جو بھی اختلاف امت کے اندر اہل سنت کے اندر بھی ہو جاتا ہے اس میں بھی تعصب پیدا ہوتا ہے تو ایک گروہ کہتا ہے دوسرے کی کتابیں نہ پڑھو دوسرا کہتا ہے پہلے کی کتابیں نہ پڑھو تو یہ تو ہو جاتا ہے اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں بریلوی گائیں گے دیو کی کتابیں نہیں پڑھنی دیوبندی گائیں گے بریلویوں کی نہیں پڑھنی یہ تو ہو رہا ہے لیکن اس میں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی اہل سنت کا اجماع ہوا ہے کیونکہ وہ دونوں گروہ ان دی اینڈ اہل سنت ہی میں شمار ہوں گے چاہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی آدھا رکھتے ہیں ہندوستانی ہے نا تو نہیں ہے یہ تو باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل سنت نے کچھ لوگوں کے بار ضرور ہے جیسے امام زم کی تفسیر کشاف ہے بہت زبردست تفسیر ہے ہمیشہ سے ہمارے علماء اہل سنت اس سے استفادہ کرتے رہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو علم الکلام اور اس طرح کی چیزوں میں خاص مہارت نہیں رکھتا وہ نہ پڑھیں ایسا نہ ہو کہ وہ امام زمشری کے اعتزال اور ان کی عبارت کی فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کے انہی کا عقیدہ ہم عقیدہ ہو جائے پھر اسی طریقے پر جو باطل فرقوں کی کتابیں ہیں جیسے آپ کہیں شیعوں کی ہیں اور اس طرح اس طرح تو جو بندہ ایکسپرٹ نہیں ہے ان چیزوں میں وہ نہ پڑھے اگرچہ یہ زمانہ آپ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے ہر ایک پڑھ کے دیکھے حالانکہ یہ بالکل صحیح اصول تھا کہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میرے پاس اہلیت ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ کے دیکھوں اور سمجھ کے اور میں اس کے بعد جو ہے وہ اس پر نقد کر سکوں میں تو ادھر سے ادھر ہوتا چلا جاؤں گا اس کی پڑھ لی تو میں کہوں میں شیئہ ہو جاتا ہوں کل اگلے دن جو ہے وہ کوئی عباضی کی کتاب پڑھوں گا تو میں بازی ہو جاؤں گا میں تو عام ہی ہوں دھرائل کا بھی پتہ نہیں مجھے اچھی یہ بات اچھی لگے ادھر چلے جاتے امام مالک کے پاس ایک صاحب آئے نا انہوں نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں وہ اصول وہ کوئی باطل فرقے کا تھا بہت ہوگا یا کوئی ابتدائی جو قدر ہے اور اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مناظرہ کرنے انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا دین پہچان چکا ہوں میں ادھر سے مارنے والا نہیں یعنی کیا مطلب میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ ادھر تمہاری بات سونی تو اچھا میں تمہارا قائل ہو جاتا ہوں ادھر اس کی میں دلائل سے اور علام و بشیرہ اپنے دین کو پہچان چکا ہوں لہذا میرے سے مناظرہ کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی جاؤ تم چھٹی کرو ہاں اگر تم میرے سے کوئی بات سمجھنا چاہتے ہو پھر بات ٹھیک ہے لیکن مناظرہ میں نہیں کروں گا بات وعدیں ہو رہی ہے کہ نہیں تو اس طرح تو امام مالک تو اس طرح کے آدمی نا ہم تو ادھر ادھر بات سنی ادھر چلے گئے جو امام غزہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون میں نے آپ کو سنا سنایا تھا اتباع کو کن ہر چیخ مار... چیخ پکار کرنے والی کی آواز کے پیچھے چل پڑنا آج کل ایسا ہو رہا ہے آپ ذرا چل پھر کے دیکھیں فیس بک اس کو دیکھ لیا یوٹیوب پہ اس کو دیکھ لیا بڑی دلیل سے بات کی اس نے تمہیں تو دلیل کے لفظ کا معنی بھی نہیں آتا یہ تم جو کہہ رہے ہو دلیل ہے دلیل کیا ہوتی ہے دلیل کی اقسام بتا دو کس طرح دلائل کو سمجھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے وہ مببوط ہو کے بیٹھ جائے کچھ نہیں پتہ رہے یہ بات دلیل سے کی کون سی دلیل آرمی کی دلیل اور عدم دلیل کا کوئی اعتبار نہیں ہو. لیکن نہ ہو رہا ہے فجر کے بات پھر رہے ہیں تو انہوں موبائل پہ دکھاتے ہوئے یہ انجینئر صاحب نے یہ بات کی ہے فلاح نے یہ بات کی ہے فلاں یہ زمانہ آ چکا اور اس زمانے میں اس ذہنیت کا عمل دخل ہے جس پر ڈیڑھ سو سال سے محنت ہو رہی ہے وہ محنت کیا ہو رہی ہے عدم تقلید ہوئی عدم تقلید پر جو ہندوستان میں محنت ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی انگریزوں کے آنے کے بعد زیادہ ہوئی ہے ہندوستان میں بہت زیادہ ہوئی ہے یعنی اگر آپ لے باہر بھی ہے. یعنی جہاں بھی یہ پھیلے وہاں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہندوستان میں اس مسئلے کو بہت زیادہ ابھارا گیا مصر کے جو سلفی حضرات ہیں وہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو تقلید کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے خام اس مسئلے کو تقلید اور حادث میں ہمارا مسئلہ تو عقائد کا تھا سلفیت سے مراد عقیدہ یہ تقلید عرب میں تقلید کی جنگ کیوں ڈال دی ہندوستان میں یہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے ہندوستان میں سب سے بڑھ کر ہوا ہے اس عدم تقلید کی وجہ سے جو ذہنیت پیدا ہوئی نہیں ہم سب جو ہم جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں یونیورسٹی وغیرہ ادھر ادھر سے آ کے ہم سب اس جدید ذہنیت کے پیداوار ہیں اور ہمیں یہی بات بھاتی ہے کہ بھئی دلیل سے بات سمجھاؤ اور دلیل سے کرو اور یہ کسی کے پیچھے اس طرح تھوڑی چلنا ہوتا ہے اور فری تھنکنگ ہے اور اپنا خود سوچو اور سمجھو اور یہ سارے کچھ یہ بات بعض اعتبار سے بڑی اچھی لگتی ہے اور یہ مغربیت سے لگا بھی کھاتی ہے بھی یہ کہتی ہے کہ ٹریڈیشن کو اٹھا کے پھینک دو تم ادا دو فری تھنکنگ ہے تمہارے پاس تو یہ جو ادنے تقلید پر محنت ہوئی ہے نا اس کے نتائج اب ظاہر ہو رہے ہیں کوئی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے مجھے اس کے پیچھے کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے کوئی مرجہ ہی نہیں ہے نہیں آپ کوئی مرجہ ہے کسی کے پاس کہ میرا مرجہ یہ ہے نہیں مرضہ میرا فیس بک گوگل یوٹیوب ہے اس پہ ایک صاحب نئے آ گئے تو وہ مرجہ بن جائے گے کچھ کل پرسوں کوئی اور آ جائے گا تو وہ مرجہ ہو جائے گے اور پھر متاثر اور جد, جتنی بھی جدید تحریکیں پیدا ہوئیں نا ایک تو بالکل تو جو جدید تحریکیں ہیں انہوں نے بھی اسی مزاج کو پروان چڑھایا وہ بھی عدم تکلیف پر کھڑی ہیں چاہے وہ نہ کہیں کہ ہم غیر مقلد یہ اس طرح نہیں وہ کھڑی اسی نہج پر ہیں اور اس میں جو لوگ آتے ہیں ان کا مزاج بھی یہی بنتا ہے لہذا وہ کسی کے پیچھے بھی چل سکتے ہیں وہ نرم چارہ ہوتے ہیں یہ با ذہن میں رکھیے تو لہٰذا اپنا مرجہ طے کرنا چاہیے پتہ ہونا چاہیے میں اہل سنت میں سے ہوں اور پھر اہل سنت میں سے اگر میں کہیں ہوں آپ شافی بھی ہو سکتے ہیں کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو لیکن آپ یاد شافی ہوں یا پھر آپ نفی ہوں ٹھیک ہے کہ میں کہیں بھی نہیں ہوں میں مشتہل ہوں یعنی وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ میں امام ام و ہوں یا امام مان تو وہ آج کل امام و منیف اور امام مالک انورٹیڈ کامرس میں ہر گلی میں پایا جاتے ہیں وہ ہر گلی میں موجود ہے بہ اس سے بڑھ کر اشتہار کا تو دور ہی کوئی نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں دوسری صدی دور اشتہاد تھا تو پندرہویں صدی ہے یعنی جتنے مشتحدین اس دور میں پیدا ہوئے ہیں اتنے مشتمل کا بھی پیدا ہوئی ہے تو یہ دیکھنا لیں تو کہتے ہیں کہ کما کی لفی اس میں صیف ٹھیک ہے اصارم المنم جیسا کہ تلوار کے نام کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا نام کیا ہے سارم سارم سارم یسریم پرانے میں بھی آیا نا بہر تو سور میسرمو کہتے ہیں کاٹنے کو اور ابن تیمیہ علی الرحمٰی کی مشہور کتاب ہے جو شاطم رسول کے قتل پر انہوں نے لکھی بہت ضخیم کتاب مرجع شمار ہوتی ہے اس موضوع پہ اس کا نام بھی ہے سارم المسول اعلیٰ شاطم الرسول اور سارم کا مطلب کیا ہے نعام سے نکالی ہوئی تلوار عالم شاطم الرسول رسول کے شاطم پر اور بہت زبردست کتاب ہے اور آپ دیکھیں ویسے ابریلوی حضرات جو ہیں ہمارے وہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے بالکل قائل نہیں ہیں ان سے لڑائی جھگڑا کافی سخت ہے لیکن یہ کتاب جو ہے وہ داتا دربار کے ایک پبلیشر نے اور ایک بریلوی عالم نے اس کا ترجمہ کیا ابن تیمیہ علیہ الرحمہ میں کتاب میں وہ پبلش ہو چکی ہے ترجمہ یا کوئی اور تھے بڑے علما بس انہوں نے ترجمہ کیا اور شروع میں لکھا کہ ہمارے بڑے اختلافات ہیں لیکن، سارے کچھ ہیں، لیکن یہ اس موضوع پر جو ہے وہ مرجا ہے میں رسول کی سزا پر، نام ہے اس کا اور ساری مسلام پھر کہتے ہیں جیسے اللہ کے سبحانہ و کے حسنا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے قرآن کے نام ہے ف ان اسماء اللہ کل لها تدل على مسمن واحد ہتوازیں ہے نا اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کا مسما ایک ہے ہا ایک ہی ہے لیکن صفات فرق ہیں تو کہتے ہیں سلیسا دعاؤه بسم من اسماء الحسنا مضادا لدعائه بسم الاخر کہنے اللہ کو اس کے اسماء حسنہ میں سے کسی ایک نام سے پکارنا مزاد تو نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے نام سے پکارا جائے ایک ہی بات ہے مسمت تو ایک ہی ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور بلر کما بلکہ یہ تو حکم آیا ہے کما تعالی اللہ اغدو الرحمن ابرحمان الاسماء الحسنہ اچھا اب ہوا یہ کہ ابن تیمیہ تہمیہ رحمت ایک متکل اور پھر وہ رد بھی کرتے رہتے ہیں تو اب یہاں رد کر رہے ہیں متضرہ پر اور یہ اس موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بس بیچ میں ایک بات آ گئی ہے ایسے ہی ٹھیک ہے اور وہ بات یہ آ گئی ہے کہ دو قسم کے گروہ ہیں ایک گروہ باطنیہ کا ہے یا جہمیہ کا ہے کہ جو اللہ کے اسماں کا بھی انکار کرتا ہے سمجھا آ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو صرف صفات کا انکار کرتا ہے اسماں کو مانتا ہے ٹھیک ہے تو جامعہ نہ اسم کو مانتے ہیں نا صفت کو وہ کہہ رہے ہیں اس سے کثرت لازم آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی واحد الاحد ذات ہے جہاں کثرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو لیا جس نے کہا اللہ علیم ہے قدیر ہے سمع یہ کثرت ہے غیر اور معتدلا نے کہا دیکھو کثرت اسماعت سے نہیں ہوتی صفات سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا سب کا مصمع ایک ہے لیکن ہر صفت ہر اسم کے اندر جو الگ الگ صفات ہے ان کو ہم نہیں مانتے ٹھیک ہے تو کسی ایک نے کیا کیا باتمیاں نے اسما اور صفات دونوں کا انکار کیا اور معتضرہ نے کیا کیا صرف, صرف صرف صفات کا انکار کیا ابن تیمیہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم دکھا رہے ہیں یہ الفاظ متقافیہ ہیں تو الفاظ متقافیہ میں مسمہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن الگ الگ الفاظ کا فائدہ صفات ہوتی ہے نا تو جس نے صفات کا انکار کیا وہ بھی مانند اس کے ہو گیا نتیجے میں جس نے اسم کا بھی کر دیا جا رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ بس لگے بارے میں جو ہم پڑھیں گے کہ جس نے ان کے کا کیا تو لہٰذا اس کا قول کے ہو گیا جنہوں نے کہا ہم اسم مترجہ <تصفح> کے طور پہ یہ مختصر سی بحث آ کسی کو سمجھ آ رہی ہو تو پوچھ لیں اس کا تو ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اب کوئی پوچھ لیں گے <تصفح> جی ابھی ہم آتے تھوڑا سا عقیدہ فرق تھا باقی ٹھیک تھے تھوڑا سا بیچ میں تھا بس آئے تھوڑا سا پورے معتدلا سے ہمارا اختلاف کوئی اسلام اور کفر کا نہیں ہے ان کی تکفیر نہیں ہوئی اہل سنت میں نہیں ہے لیکن اسلام میں شامل ٹھیک بس یہ بات ایک ویسے ذہن میں رکھیے گا اہل سنت کا اپنے بارے میں خیال یہ ہے یعنی صحیح خیال ہے کہ وہ اہل حق ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جو اہل سننے سے خارج ہے وہ اسلام سے خارج ہے بس یہ ان کے ہاں اعتدار ہے یعنی اہل سنر سے خارج ہونے کا کبھی مطلب اسلام سے خارج ہونا بھی ہو سکتا لیکن ہے لیکن عموماً جیسے متضلہ ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کہ شیعوں کی بھی تکفیر اس طرح نہیں ہوئی ہوئی ہے کوئی خاص خاص عقائد پر لیکن شیعوں کی بحثی سے مجموعی کہ اسنا عشری شیعہ کافر ہوتے ہیں اس طرح تکفیر نہیں کی تک امن تیمیریں بھی نہیں کی بلکہ ایک جگہ عجیب بات دیکھی من حاج الصنہ میں ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں ان میں اللہ کے اولیاء بھی ہو سکتے سمجھا رہی ہے کہہ رہے ہیں, ہیں کہ ان کے اندر یہ سب بدعتیں ہیں یہ صحابہ کے بارے میں فلا فلا فلا فلا اور عقیدہ امامت لیکن یعنی بہت سی چیزیں اگر کفر تک نہ پہنچائیں تو یہ بہت بڑی بڑی بدت ہیں لیکن کہتے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بہت عبادت گزار سارا ابھی کافر نہیں ہوئے بس یہ باز مرکے تو ان کے یہ سارے گناہ معاف تو نہیں ہیں کیونکہ یہ اشتہار پھر اصول ہیں ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے ان کی عبادت گزاری ان کے ذکر اذکار ان کی عبادتیں ان کا جہاد اور کتاب وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ پھر قیامت کے دن یہ پلڑا بھاری ہو جائے سمجھا رہی کہ لیے کہیں تو وہ اللہ کے ہاں بالکل ناجی ہو جائے یعنی جہم نے جہنم میں بھی نہ جائیں اس کا امکان رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے شیعہ ہے تو یہ سیدھا جہنم میں چلا گیا جہنم آس ضروری نہیں ہو سکتا ہے وہ نہ جائے جہنم تو اللہ یہ کہ وہ کوئی کفری عقیدہ واضح طور پر رکھے یعنی کہہ دیں مثلاً کہ قرآن حامل نہیں ہے قرآن کے اللہ کی طرف سے حفاظت نہیں ہے. سارے نہیں کہتے اس قرآن کو مانتے نہیں سارے نہیں سارے ایسے نہیں ہیں یعنی کچھ غالی شیعہ ہیں اسنا عشریوں میں بھی اسنا اسناشری شیعہ بنیادی طور پہ امامت پر کھڑا ہے یہ سب چیزیں فرعیات ہیں کوئی مان لے نہ نہ ماننے اس سے اسناشری سے وہ خارج نہیں ہوتا یعنی اسنا عشریع ہونے کے لیے بارہ اماموں کو ماننا ضروری ہے باقی یہ سارے عقیدے جو ہیں نا یہ فرعی ہے بدواضیں ہے تو جس نے بارہ اماموں کی معصومیت اور یہ سب قائل ہو کے مان لیا وہ کون ہے وہ اس نشریع وہی رابضی ہے کچھ رابضی غالی ہوتے ہیں ایسے اور کچھ رابضی غالی نہیں بھی ہوتے کچھ رابضی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں کچھ غالی کچھ رابضی صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے کافر نہیں کہتے ہاں فاصق و فاجر کہتے ہیں یہ فاسق ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام کیا وصب کیا تقفیر نہیں کرتے ادواز ہاں <سؤال> جھوٹ بولنے والا بھی کافر تو نہیں ہوتا ہم کہیں گے جھوٹے آپ دیکھیں وہ عقیدے کا جھوٹ اللہ میاں نے طے کرنا قیامت کے دن کہ اس نے تقریباً کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہم کس پر حکم لگاتے ہیں ظاہر پہ اگر وہ ظاہر پہ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ میں قرآن کو یہی قابل مانتا ہوں اب وہ جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ کس نے طے کرنا یہ اللہ میاں نے طے کرنا قیامت کے دن ہم کہیں گے اچھا تو نہیں مانتے یہ بات تو کو کہ نہیں مانتا ٹھیک ہے مسلمان سمجھا لیں گے نہیں تو ہاں عقیدے میں موتضری تو موتضری کو بھی کافر نہیں اس بھی نکالا تعالیٰ اور یہ بات عجیب ہے میں نے شاید بتائی تھی کسی وقت کہ اہل اسلام میں صرف اہل سنت ہیں جو خدا کے دیدار کے قائل ہیں جتنے بھی گروہ فرقے پیدا ہوئے ہیں اہل سنت کے سوا وہ قیامت میں خدا کے دیدار کے قائل نہیں ہے چاہے وہ بوتزی ہوں وہ جہمیہ ہوں وہ قدریاں ہوں وہ ابتدائی و شیعہ ہوں اسناشری ہو چاہے وہ زیدی ہوں چاہے وہ عبازی ہوں چاہے وہ خار کوئی خیال نہیں یہ ہم یہ خصوصی صفات میں سے ہیں اہل سنت کے کہ ہم یا تریفون برو یا طلّۂ سبحان فل جنہیں بحال سمجھتے ہیں ہی نہیں وہ تو اس کی تعبیل کرتے ہیں چادی سمرت د... تابیل کے تاری... تاری... سب کیا جہاں بھی رویت کا ذکر آیا ہے حدیث میں وہ زیادت علم ہے اللہ کے بارے میں علم میں اضافہ ہوگا جس کو رویت سے تعمیر کیا اب وزیر زیادت العلم لہذا وہ کہتے ہیں جہاں تم رویت کی تاریخ للہین احسن الحسنہ و زیادہ ٹھیک ہے قرآن میں آیا تو اللہ کے نبی سے زیادہ کی تعریف کیا پروی ہے رویت اللہ سبحانہ علیہ تو کہتے ہیں زیادہ تعریف اللہ نے اس کا نام روحیت رکھ دیا جاتا ہے تو یہ بھی اہل سنت کی خباس میں سے اب جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا نا وہ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ کلسمن و کلو اسمن یعنی اگرچہ اسم کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فصلی تو ہم نے ملا کے پر کُ السمن ٹھیک ہے من اسما یب المسم وغم الاسم کہہ رہے ہیں اللہ کا ہر اسم دلالت کرتا ہے ذات مسمہ پر بھی ذات مسمّہ اللہ کی ذات اس کا نام رکھا گیا اور اس صفت پر بھی دلالت کرتا ہے جو اس اسم کے اندر متضمن ہوتی ہے ٹھیک ہے کل علیم جیسے لفظ علیم ہے يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ اور کس پرتی اب بتاتے ہیں وَمَنْ أَنْكَرَ أصمائه عَلَى صفاته مِمَّنْ <الظَّاهر> اچھا بات نہیں ہے تو بات نہیں ہے نا کہ باتنی کے مقابلے میں جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم ہیں اہل ظاہر جیسے موتزلہ بالکل قرآن مجید اور اس کے الفاظ کے کوئی خفیہ معنی کا قائل نہیں ہے ٹھیک ہے کہہ رہے جس نے انکار کیا اسما کی دلالت کا صفات پر ان لوگوں میں سے جن کا خیال یہ ہے کہ ہم اہل ظاہر ہیں یعنی کون متضل فقول کہہ رہے ہیں اس کا قول بھی باطنی جو کرامتی تھے غالی انہی کے قول کی جنس میں سے ہے اس کا قول مختلف نہیں ہے الدین یقولون جو کہتے ہیں وہ اسما کا انکار بھی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں لا یقال حی لیس نہ اسے یہ کہا جائے گا وہ حی ہے نہ یہ کہا جائے گا کہ لیس سب ہائی دونوں کی نفی کریں گے اسم نہیں ہے اس کا سمجھ آ رہی ہے بل بل ینف نہ انحو ان نقیز بلکہ نقیزین کی نفی کرتے ہیں اللہ سبحانہ مطالعہ سے حی اور لا حی نقیزین ہیں حی اور لاخی کیا ہے نقیز محبت بل محبت بل کیا؟ نقیز ہاں آپ بتائیں ایک ہوتی ہے نقیز ایک ہوتی ہے ضد ہے نا یہ شے اس کی ضد ہے یعنی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک نہیں ہیں نقیز اور ہے ضد اور ہے ٹھیک ہے نقیز اور ضد میں کیا فرق ہے نہیں اصطلاح میں ویسے تو نقل و یا نقد توڑنا ہی ہوتا ہے ٹھیک دیکھیں ضد وہ ہوتی ہے کہ جو دو ایسی صفات دو ایسے معنی جو جمع نہ ہو سکتے ہو کسی ایک شے میں سمجھا رہی ہے کہ نہیں متضاد آ, ابھی نہیں ابھی ہم متضاد زدی ہوتی ہے لیکن ابھی پہلے سمجھ لیں نقیز بھی آپ کے خیال میں متضادی ہوگی لیکن دونوں میں فرق ہے منطق کے اعتبار سے یہ نقیز ہے یہ ضد نہیں ہے ہائی لا ہائی نقیز ہے آ, اسی طرح قدیر لاقیر نقیز ہے ضد نہیں ہے زد, نقیز وہ ہوتی ہے سوری ضد وہ ہوتی ہے وہ دو صفات کہ جو کسی ایک شے میں جمع نہ ہو سکیں لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں ہی مرتفع ہو جائیں کیا مطلب یعنی ایک شے میں جمع تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک اس میں نہ ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کہیں یہ قلم یعنی قلم یا کالا ہے یا سفید ہے آپ نے ہو سکتا نہ کالا اور نہ سفید سمجھا رہی کالا اور سفید ہونا کیا ہے ایک دوسرے کی زد ہے یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتے آپ کہہ رہے ہیں جمع ہیں ویسے جمع سے بتا دیتے ایک محل محل یہ یہ جگہ جو سفید ہے یہی اسی وقت کالی بھی ہو ممکن ہے نہیں ممکن ٹھیک ہے تو ضد جمع نہیں ہو سکتی لیکن یہ تو ممکن ہے نا کوئی بہت پیدا ہو سمجھا رہی ہے تو زد میں جو دو صفات ہوتی ہیں نا وہ وجودی ہوتی ہیں بس یہ ابھی آپ کو نقیز بتاؤ گے تو سمجھ آ جائے گی وجودی ہوتی ہے یا مثال کے طور پہ آپ کوئی اور مثال دیں کیا مثال ہے؟ کوئی بھی شہر کوئی بھی شے اس طرح کی کہ جو بالکل کہہ رہے بائنری نہ ہو یعنی وہ اس شے سے رخصت ہو سکتی ہو اطبال دو ایسے صفات جو اس سے یعنی آپ کہیں کہ بھئی یہ جو شخص ہے یا تو یہ پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے اچھا پاکستانی اور ہندوستانی ہونا تو زد ہے ایک دوسرے کے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے نہ پاکستانی ہو نہ ہندوستانی ہو وہ امریکی ہو اتوالے نتیز کیا ہوتی ہے وہ چیز دونوں ایک وقت میں پائی بھی نہیں جا سکتی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے یہ دونوں چیزیں مقصد ہو ایک چیز لال بن پائی جائے گی سمجھ مثال کے طور پہ آپ کہیں یہ آپ کا کیا نام ہے امجد امجد صاحب جو ہیں اما انسان یا تو یہ انسان ہے او لا انسان یا لا انسان ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں میں نہ انسان ہوں اور نہ لا انسان ہوں یا انسان ہو گئے یا لا انسان ہوگا سمجھایے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مرتفع ہو جائیں اگر انسان نہیں ہے تو لا انسان سب ہے اب لا انسان میں لا جو ہے یہ عدمی شے ہے نا اس کی لا لگا دیا ہے ہئی اور لا ہی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شے آپ کہیں ہائی نہ ہی ہے نہ لا ہی ہے سمجھا رہی کہ نہیں آپ کہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے نہ عالم ہے نہ لا عالم ہے وہی نہیں سکتا بات واضح ہے کہ نہیں یا عالم ہوگا یا لا عالم ہو سمجھا رہی تو یہ نقیز وہ ہوتی ہیں کہ جو جمع بھی نہیں ہو سکتی اس کو عربی میں کہتے ہیں لا اجتمیان ولا یرفیان ضد کو کیا کہتے ہیں لا اجتمیان وقد یرطفیان ٹھیک ہے وقت یرطفیعان تو ضد اور ہوتی ہے اب جب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہا نقیز یہ جو منطق جانتا منطق تو منطق جانتے تھے خوب منتقل کتابیں تو کہہ رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لا يقال هو حی ولا لیس بحی ٹھیک ہے تو ہائی اور لئی سا بھی ہائی ایک دوسرے کی زد ہے کہ نقیز ہے نقیز نقیز ہے یعنی کوئی شہ آپ نہیں کہہ سکتے یہ ڈسٹر نہ زندہ ہے نہ غیر زندہ ہے نہیں نہ یہ زندہ نہیں غیر زندہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ نقیز ہے یعنی آپ دونوں صفات کو بیک وقت اس سے اٹھا نہیں سکتے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں یہ نقیز ہوتی ہے تو انہوں نے نقیز کی نفی کر دی جد اور ہوتی ہے زد میں دونوں چیزیں وجودی ہوتی ہیں نقیز میں ایک شے وجودی لاتے ہیں پھر اسی کی نفی کر دیتے ہیں خیر ایک شے وجودی ایک شے ادمی اور زد میں کیا ہوتا ہے دونوں شے وجودی اس میں لا کہہ کے نفی نہیں کر رہے اور شے لے کر آ رہے ہیں بات بات؟ تو کیا کیا ہے؟ بل ہم؟ نہیں اسی بات ضروری ہے ہم ویسے بولتے چلے جاتے ہیں کہ یہ اس کی ضد ہے اس کی نقی پتہ ہونا چاہیے نفیس اور ضد میں فرق کیا ہے یعنی کئی دفعہ ہم جو ہے وہ ضد کو نقیس سمجھ لیں نفیس کو ضد سمجھ لیں اور جیسے امام غذالی نے کی کتاب ہے معیار العلم انہوں نے کہا کہ یہ بات طے ہونی ضروری ہوتی ہے جب آپ کسی سے مناظرہ کر رہے ہیں کہ آپ کی بات اس کے قول کی نقیز ہے یا ضد ہے اگر آپ کی بات اس کی قول کی نقیز آپ نے ثابت کر دی اگر کر دی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ نے اس کی بات غلط ثابت کر دی تو آپ کا قول کال خود بخود درست ثابت ہو جائے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں لیکن اگر آپ کا قول اس کے قول کا ضد تھا تو پھر وہ اس کے قول کے غلط ثابت ہونے سے آپ کا قول ٹھیک ثابت نہیں ہوتا یعنی آپ کا میرا قول تمہارے قول کا ضد ہے تمہاری بات غلط ثابت ہوگی میری ٹھیک ہوگی ضروری نہیں ہے پہلے بات بتاؤ کہ تمہارا قول میرے قول کا کیا ہے نقیز ہے ہاں پھر بات ہو جائے گی کہ اگر تمہاری بات درست ہے غلط درست ہے تو میری بات غلط ہے اور میری بات غلط ہے تو تمہاری درست ہے لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ ضد ہے ہو سکے دونوں کی غلط ٹھیک ہے لیکن وہ تیسرا قول آ جائے وہ ٹھیک ہو جائے سمجھا گئی تو یہ تو مناظرے میں بہت ضروری ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کبھی بھی کہ نفیس کیا ہے ضد کیا ہے تو ان لوگوں کے یہاں جو سوچ و بچار ہے وہ بالکل ایک نہج پر ہوتی تھی اس میں چیزیں طے ہونی چاہئیں اصطلاحات طے ہوں جس اصطلاح میں آپ بات کر رہے ہیں وہی اصطلاح میری بھی ہو یہ نہ ہو کہ ہم دونوں ایک ہی لفظ بار بار بولے چلے جا رہے ہیں مانا لیتے ہیں میں طے کرو پہلے تم بھی یہی مانگ لے رہے ہو کہ میں اور یہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے ہماری گفتگو میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو بھانچی سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے کیونکہ وہ بالکل کوئی عادت نہیں ہے ایک لوجیکل تھنکنگ کی کہ آپ اس طریقے پر سٹیپ بائی سٹیپ سوچ سکیں اور ایک نتیجے تک پہنچ سکیں اور اس میں جو احتمالات ہیں ان کی نفی کرتے چلے جائیں کس طرح ہوتی ہے یہ طریقہ اب ابن ابیہ اگرچہ منطق کے بڑے منکرین میں سے ہیں اور رد کیا ہے انہوں نے لیکن یہ منطق کو سمجھے بغیر آپ کیسے نقیز کو بتا سکتے ہیں نقیز کیا ہے اور کیا ہے نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ جس نے یہ کہا نا کہ میں دلالت کا انکار کرتا ہوں اس ماں کسی پر اس کا قول اسی کے معنی میں جو کہتا ہے کہ بھائی میں نہ اسم کو مانتا ہوں نہ اس کی نقیز کو مانتا ہوں کیوں اس کا قول اس کے معنی جائے کرامتا <الْمَغَوَاتِي> کہہ رہے ہیں جی یہ باطنیہ بھی اصل میں اسم کا انکار نہیں کرتے جو محض علم ہو علم محض کا محض کیا مطلب ہے ایسا اسم کہ جس میں صفت مقصود نہ جو اسماء عالم ہم رکھتے نا میرے نام اگر مومن ہے یا آپ کا نام زید ہے یا شاکر ہے ہم تو تفاول رکھ دیتے ہیں کہ یہ شاکر بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اصلاً اس میں علم میں صفت مقصود نہیں ہوتی ذات مقصود ہوتی ہے بس ٹھیک ہے اب اس کی مثال کہتے دیتے کل مضمرات مضمرات کیا ہے ہوا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہوا ہوا کی دلالت ہے نا کسی صاحب پر. کسی صفت پر نہیں ہے بس ہوا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو کہہ رہے ہیں اس طرح کا علم محض تو کرامتا کو بھی نہیں چپتا ان کا بھی اصل مسئلہ کیا ہے کہ اسما کے اندر جو صفات ہوتی ہیں تو لہٰذا انہوں نے بھی اسما کا انکار کیوں کیا تھا صفات کے انکار کی وجہ سے اور اگر تم اسم مان کے صفات کا انکار کر دو تو تمہارے اس کے قول میں کوئی زیادہ فرق نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات متجرہ کو کہہ بالکل کچھ کسی وجہ سے کر دیا اور بعد میں جی ہاں کرامتا بادلیوں کا گروہ ہے جو بعد میں پیدا ہوا جن کو آپ اسماعیلی کہتے ہیں نا آج کل بھی ان کو بھی کرامتا کہا جاتا ہے اور اور یہ ہماری تاریخ میں ایک سے زیادہ رہے ہیں سمجھا لیے لیکن ان سب کی مشترکہ صفت کیا ہے یہ قرآن مجید اور شریعت کی اصطلاحات کے ایسے باطنی معنی مانا مانتے ہیں کہ جن کو ماننے سے ظاہر کا انکار ہو جاتا ہے براہ راست تفصیرِ اشاری کیا ہے آپ بات نہیں مانتے ہیں ظاہر کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں نماز سے مراد یا روزے سے مراد یہ روزہ رکھنا نہیں ہے ذنا سے مراد یہ ذنا کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے امام کا راز فاش کرنا ہے یعنی تو یہ شریعت کے منکر ہے. ابھی بھی جو اسماعیلی بیٹھے ہیں یہ بات نہیں ہے اور یہ شریعت کے منکر ہیں ان کے یہاں کوئی شریع شریعل نہیں ہے ٹھیک ہے نماز بھی نہیں ان کی تو یہ لوگ شریعت کے زا... یہ تو ظاہر دا... کا دعویٰ ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم شریعت کے ظاہر کو مانتے ہی نہیں اور موتی کیا کہہ رہے ہیں ہم تو شریعت کے ظاہر کو مانتے تھے اہٰذا کیا کہتے تو یہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں ہم ذائقہ مانتے لیکن انہوں نے یہ بھی کام کیا لیکن صرف اس میں ایک پشابوں کی وجہ سے وہ باتمی نہیں ہو جاتے کیونکہ متضل سب احکام شریعت کے قائم تھے نواز سب سب مانتے تھے اور شریعت کے جو حلال اور حرام اور عوامل و نواحی اس پر عمل کرنے والے تھے لیکن یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کرانتی جو ہے نا نیچے حاشیے میں قرامتی جو ہے وہ عقدنیا باطنی میں سے ہیں لیکن ان کی ابتدا ہوئی ہے دو سو سیونٹی ایٹ ہجری میں دو سو اٹھہتر ہجری میں عراق میں ایک صاحب تھے حمدان قرمت ٹھیک ہے ہمدان ان کی طرف اس ان کی نسبت ہے اور اس نسبت سے انہیں کرام کرم قر, کرامت قر, کہا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ عقیدے میں باطنی بھی تھے لہٰذا ان کو الباطنیا الکرامتہ کہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نسبت ان صاحب کی طرف نہیں رکھتے بلکہ کی طرف رکھتے کو معلوم نا اسماعیلی ایک چوتھی حضرت موسا پہ پہنچ کے کالبر ان کی تفریح ہو گئی اسناشریوں نے ایک لڑی اختیار کی انہوں نے کہا امامت دوسرے میں شفٹ ہو گئی وہاں سے وہ کیا ہو گئے اسماعیلی ہو گئے تو اسماعیلی جو ہیں وہ کچھ آگے جا کے جب فاطمی حکومت قائم ہوئی مصر میں وہ اسماعیلی تھے سراؤدین ایوبی نے فاطمی حکومت ختم کی نا آپ کو معلوم ہے جب سلاؤدین آئے تو اور مصر اس کو دو سو سال سے فاطمی حکومت تھی اور یہ فاطمی سارے کے سارے باتنیا اسماعیلیت تھے ٹھیک تو یہ عقیدتاً ایک ہیں کہ دونوں شریعت کے ظاہر کو نہیں مانتے لیکن نسبت فرق پڑتی ہیں بار ہے اور چونکہ جب عقیدے میں بات ہو رہی ہے تو نسبتوں سے فرق نہیں پڑتا چونکہ عقیدتاً دونوں ایک ہیں شریعت کے ظاہر کے انکار پر کھڑے بس یہ مراد تو کیا کہا کہہ انہیں بھی اس میں علم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان کا مسئلہ بھی مزمرات سے ہے سوری ان کا مسئلہ بھی صفات سے ہے مزمرات کو تو وہ بھی ماننے یعنی ہوا جیسے وہ انکار کرتے ہیں اللہ کے اسماعی حسن میں جو صفات اثبات پائی جاتی ہیں اللہ کے لیے اضافی صفات ٹھیک ہے فمن وا فقحم علا مقصود بس موضع بس کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان کے اس مقصود میں ان کی موافقت کی تو چاہے وہ کتنا ہی ظاہر میں غلوف کا دعویٰ کرے وہ موافق ہیں باطنیہ کا ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے الحمد کہ نہیں جو ہے وہ رک گئے اور اتنا نہیں رکتے کہہ رہے یہ تو ویسے ہی آ تو میں نے بتا دیا ہے عقیدے کا مسئلہ اگرچہ یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے وہ اتنا بد مقصود کچھ اور ہی تھا وہ مقصود کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء آگے لیکن مقصود آپ کو سمجھ آ گیا پہلی قسم اخلاقی طلب کیا ہے اور آپ جا کر اس کو فوری اپلائی کر سکتے ہیں ابن کثیر یا زاد المسیر یا کسی کتاب کو کھول کے دیکھیں اور میں اقوال دیکھیں کسی آیت کے تحت ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں کہ ان میں کون سے وہ ہیں کہ جو اختلاف تنوع کی اس قسم میں فال کر سکتے ہیں اور اگلی قسم آپ دیکھیں گے تو وہ بھی دونوں کو جوڑ کے اگر دیکھیں گے تو بہت سے اقوال کو آپ جمع کر سکیں تو جاری جی غلط غالی کی جمع غالی کہتے ہیں غلط کرنے والے اصل میں مسئلہ اس طرح کی کتاب کا ترجمہ زیادہ مشکل ہوتا ہے ب نسبت عربی وسیع عربی بالکل سمپل سے لکھی ہوئی ہے ترجمہ دیکھیں گے اس میں اور مسائل ہوں لیکن مل جاتا ایزی ہے ایزیلی اویلیبل ہے ترجمہ بہت میرنا چاہیے اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں نا ٹیکسٹ پہ فوکس کر, فوکس کر تو کے تو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا ٹیکسٹ سامنے رکھ کے اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں تو بہتر ہی ہو جائے نہیں جی عمر سے پریشان نہ ہوں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی عمر میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں دیر آئے درست آئے تھے جی ہاں بس اللہ یہ ہے لیکن وہ ایک سائنٹیفک مسئلہ ہے نا اگر وہ کسی کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں اور وہ اگر یعنی آپ نے ڈیفینیشن سائنٹیفکلی ہئی کی کوئی بتائیں گے نا حیات کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں جب ہم شریعت کے ساتھ یہاں عرفی بات ہوتی ہے یہاں سائنسی تعریف پر دار و نہیں ہوتا اس پر ہوتا ہے عرف پر بات واضح ہے کہ نہیں ویسے ہی کی تعریف کیا ہے عموماً جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے جس میں نوموب ہو کیا ہو نمو نمو کا کیا مطلب پتھر پڑا رہے گا تو پتھر رہے گا نا وہ اس کا کوئی نیا پتھر بیچ میں سے نہیں نکلے گا وہ ہی نہیں ہے ایک درخت بیج ڈالا نکلنا شروع ہو گیا نمو ہے نا اس میں حیوان ہے یہ نباتات ہیں اسجار ہیں یہ سب کے ہیں کے اندر کیا ہے نمو تو جس کے اندر نمو ہوتی ہے وہ حی ہوتا ہے یہ عرفی تعریف ہے جو عموما سائنسی تعریف کیا ہے نہیں پتا کی کہ سائنٹیفکلی اس کو کیا کہتے ہیں کیا تعریف بتاتے ہیں جی آپ نے ہاں بالکل متغیر حادث ہوتا ہے ہاں دیکھیں اگر وہ متغیر ہے ایک حرکت سے پہلی پہلے دوسری ہے ٹھیک اور آپ یہ کہتے ہیں اس سے پہلے ایک اور حرکت ہے اس سے پہلے ایک اور ہے یا تو آپ کہیں انفینٹ ریگریشن ہے انفینٹ ریگریشن کے یعنی ماضی میں تسلسل کے باطل ہونے کے دلائل ہیں وہ علم الکلام میں الگ اچھا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ جو حوادث ہیں ان کی کوئی ابتدا ہوگی سمجھا رہی اگر ابتدا ہوگی تو قاعدہ کیا ہے حادث بغیر محدث کے نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں یہ قاعدہ نہیں ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا ہم لوگ سمجھتے ہیں جو بھی وجود ہے اس کے لیے محدث ضروری ہے یہ نہیں ہے اور اس سے پھر اعتراض ہوتا ہے خدا کا وجود ہے تو اس کے لیے محدث کون ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں ہمارے یہاں حادث کے لیے محدث ضروری ہے جو شہ بعد علم یقن ہوئی ہے بعد علم یقن ہوئی ہے اس کے لیے کوئی اس حرکت کو پیدا کرنے والے یا شے کو پیدا کرنے والا شرط ہے مگر نہ کیا لازم آتا ہے ترجیح بلا مرج لازم آئے گی یا شے کا اپنے سے پہلے وجود لازم آئے گا کہ اس نے خود پیدا کیا وہ پہلے سے موجود تھا یا عدم اور یہ جو وجود کا کفہ ہے اس میں سے کس نے اچانک یہ آپ کہیں کہ عدم کو مرجو کیا اور وجود کے پلڑے کو اوپر کر دیا سمجھ آ گئی تو اگر حوادث ہیں کائنات میں حوادث تو ابتدا ہوگی لازمان. اور ابتدا ہوگی تو اس کے لیے کوئی موس ہونا چاہیے اور اگر آپ کہیں گے کہ کوئی ابتدا نہیں ہے تو پھر ہے. آدواز ہے کہ نہیں یعنی ماضی میں اور سے کیا لا دے نہیں ویسے بھی ہے. لیکن بال سے کیا اگر بل فروخت مطلب ہے کہ ہم ہم وجود نہ رکھتے ہیں. یعنی اگر ہم وجود رکھتے ہیں تو ہم سے پہلے اگر مالا نہایا مالا نہایت ماضی میں مستقبل کی بات نہیں ماضی میں پیچھے تو یہ مالا نہایت ختم کیسے ہوا کہ یہاں مالا نہایا تو ختم ہو نہیں سکتا یہ اینڈ کیسے موجود ہم موجود, موجود ہیں اس کا مطلب مالا نہایا نہیں ہے پیچھے ابتدا ہے یعنی کوئی بھی اس وقت وجود ہے تو پیچھے ابتدا ہے تو پھر ابتدا ہے تو موجود ہے اس کا اور بھی اس میں تفصیلات بہت بھی ہوگا وہ حادث ہے لہذا خدا متویعت ہے اس کا مغیر ہوگا اس کا محرک ہوگا ٹھیک ہے اس کا محدث ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں یہ سی بات ہے ہاں نہیں آسان سے